محمد اجمائی کافی سارے سوال جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو آج کچھ سن میں سے سوالوں کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کل اور پرسوں کی جو گفتگو ہے اس میں سے بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھے ہیں ان پر پہ بھی بات کر لیتے ہیں مثلاً سب سے پہلے جو غالباً پرسوں گفتگو ہوئی تھی نظر بد کے حوالے سے تو اس میں ایک سوال جو اٹھا ہے وہ یہ اٹھا ہے کہ بھائی یہ بات تو سمجھ میں آگئی گئی کہ حزکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار ہمیں دیا ہے تمام ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے لیکن Uh, جیسے دوائیں ہوتی ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے یہ جو طریقے مختلف رائے جائیں یہ مرچیں کپڑا یہ وہ سب کچھ اگر اس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اور بطور علاج استعمال کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ uh, فائدہ ہوتا ہے اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں کام کیوں کر جاتی ہیں ایک اصطلاح ہے ایک ٹرم ہے جو میڈیسن کے لوگ جو ہیں میڈیکل انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں یہ ٹرم کہلاتی ہے پلس سمجھنے کے لیے اس طرح دیکھیں کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا دو مختلف موقعوں پہ دو واقعات بیان کیے تھے میں نے ارض کیا تھا کہ بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے دادا کے ہاں جو ان کا جو مکان ہے جہاں اس علاقے میں دو بھائی ہوا کرتے تھے حکیم بڑے حکیم صاحب چھوٹے حکیم صاحب تو بڑے حکیم صاحب کا ایک واقعہ جو ہے مجھ سے بڑی محبت تھی ان کی ہم تک پہنچا کہ کوئی علاقے میں بوڑھی عورت تھی جو کہ بار بار آتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ جی مجھے یہ یہ, یہ, یہ مسائل ہیں اور وہ نبز دیکھ کے اور وہ کہتے تھے نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ایک دن وہ آئی تو وہ بڑے تنگ پڑے تو انہوں نے بس ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا بغیر کچھ سوچے رات بھر چراغ جو جلا ہوا تھا تو اس کی جو وہ خشک ہو خو گئی تھی راکھ اس پہ انگلی ڈال کے اندر جا کے بوڑی سی بنا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ تم لے لو بڑی خاص دوا ہے. تو وہ اگلے دن آگئی اور کہنے لگی کہ جی میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں اور دعائیں دینے رکھی اس کو ہم اور اسی طرح ایک اور میں نرس کیا تھا ہماری بیگم کے بھائی ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ خود مجھے بتایا کہ کراچی میں جن دنوں تھے تو ان کے پاس بھی اسی طرح بوڑھی عورت آتی تھی اور روزانہ آتی تھی اور ان کو پریشان کرتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے وہ کہتی تھی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو مجھے کہنے بھائی ایک دن میں نے یہ کیا کہ ہمارے پاس رنگ برنگی مختلف جیسی بنٹیاں ٹائپ چیزیں گولیاں ٹائپ ٹافیز ٹائپ چیز ہوتی ہے پڑی ہوئی تھی بہت سی تو میں نے اندر جا کے وہ ایک موٹی نکال کے بڑا اور کہا کہ یہ جو جو بڑی ہیں استعمال کریں تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے وہاں سے تلائی کے آپ نے تو زبردست چیز دی تو میں تو بالکل یہ پلسیبو ایک چیز ہوتی ہے ہم نے مسلسل بچپن میں اپنے بڑوں کو اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھا ہمارا ایک ذہن بن گیا ہمارے ذہن نے ہمارے دل نے اس کو قبول کر لیا اب جب وہ ہوتا ہے تو وہ درست ہو جاتا ہے معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز نے کام کیا اکثر اوقات صرف اور صرف ہمارے ذہن اور دل کا کسی چیز کو قبول کر لینا جو ہے نا وہ کام کر جاتا دیکھیے ایک بات تو ہمارا ایمان ہے جو شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اگر مختلف مذاہب دیکھ لیں بت پرست بھی ہیں بتوں کے آگے جھکتے ہیں بتوں سے مانگتے ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن وہ بتوں پہ اپنا ایمان اتنا پکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو رب انہیں دے رہا ہے وہ اس کو ان بتوں سے جوڑتے ہیں بس یہ اسی طرح کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی نصیبوں میں بس فرق یہ کہ وہاں پہ مذہبی ایک بات ہے یہاں پہ مذہبی بات نہیں ہے یہاں پہ ایک عام بات ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا قطن میرا مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں جی خدا ناخواستہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہم نے دل و دماغ میں یقین اپنے پیدا کر لیا ہے ان چیزوں پہ جیسے وہ لال مرچوں والا عمل ہے یا وہ سفید کپڑے والا یا کالے کپڑے والا تو ہم نے جو ان چیزوں پہ دل و دماغ میں اپنے ایک یقین پیدا کر لیا ہے ہم ان چیزوں سے وہ اگر یقین نکال لیں اور ان دعاؤں پہ اور ان کلمات پہ جو ہے وہ وہ یقین لے جائیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہتے ہمارے نامۂ اعمال میں بھی ظاہر کہ اللہ کی ہم دو کے حوالے سے اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ان جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور یہ ہے کہ وہ بھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میری نزدیک تو اس کی حیثیت صرف نصیبوں سے زیادہ نہیں ہے دوسرا کل کی گفتگو کے حوالے سے کہ جی کو کہ ہم نے تسخر کیا اور ہم نے بتایا کہ ہمارے صحابہ رام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو مجموعے تھے حدیث کے وہ بعد میں آنے والے مجموعے جو ان کے اندر شامل ہوتے گئے ایک محدث ہیں انہوں نے کسی ایک صحابی تھے ان سے فرض کریں کہ بیٹھے اور علم حاصل کیا ان کی حدیث نوٹ کر لی پھر فرض کریں کہ وہ کسی دوسرے کے پاس بیٹھے وہاں سے انہوں نے حدیث نوٹ کر لی اور وہ اکٹھا ایک, ایک مجموعہ بنتا چلا گیا صاحب اکرام کی کتابیں تھیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ نقل ہونے آگے جو ہیں وہ ختم ہو گئے اگر کوئی تھے تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ مختلف میوزیم میں دمشق میں پڑا ہوا تھا جرمنی کے میوزیم کے اندر ہمارے نسخے جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن یہ جو ختم ہو گئے کیسے ختم ہو گئے دو چیزیں ذہن میں رکھیں ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس وقت کی لکھائی کاغذ وہ ساری چیزیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ اتنا عرصہ چل سکیں اگر اصل نسخے کی بات کی جائے بعد میں کچھ لکھے ہوئے نسخے جب تھوڑا سا بہتر چیزیں ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں پہلی بات دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم, کے, وسلم مبارک کے تھوڑے ہی عرصے کے اندر اندر آپ دیکھیے کہ اچھا خاصا دور فتن شروع ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوگی شہادت آپ دیکھ لیجیے حضرت علی ردی اللہ عنہ ہوگی شہادت آپ دیکھ لیجیے حضرت امام حسن رضی اللہ شہادت دیکھ لیجیے امام حسن کہเหล่า ان کی شہادتیں دیکھی۔ سو so, ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ آ, یزید کی فوجیں وہ انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا۔ اور مدینہ کو یزید نے اپنی فوجوں پہ 3 دن کے لئے مباہ کر دیا۔ وہاں پہ انہوں نے مزید نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے اور ایک انتہائی جو جسے ہم وار کرائمز کہتے ہیں جنگی جو جرائم ہیں اور جو ایٹروسٹیز ہیں جو ظلم و ستم میں انہوں نے وہاں پر کیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کا پتہ چلا ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے مورخین انہوں نے لکھا کہ صاحبی جو ہیں وہ ان کو دیکھا تو ان کا منہ سوجا ہوا ہے اور منہ پہ داڑھی نہیں ہے تو کسی نے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ تو فلاں صاحب ہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ جناب حضرت آپ کی داڑھی کو کیا ہوا ہے جی میری داڑھی نوچ ڈالی ہے مطلب جہاں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کون سی کتابیں بچی ہوں گی کون سی تحریریں بچی ہوں گی کون سے مجموعے بچے ہوں گے تو بڑے جسے کہتے ہیں نا اسکول کھیلیں جو تھے وہ مدینہ منورہ ایک تھا اور دوسرا کوفا تھا تو مدینہ منورہ جو تھا وہاں پہ یہ حال ہو گیا کوفہ کے اندر بھی آپ کے سامنے ہی صورتحال ہے کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد مختارفی باہر نکلا اس نے کوفہ پہ حملہ کیا خط لینے حسین سے بدلہ لینے کے قرض سے اور جو بھی معاملات چلے تو اتنا جنگ و جدل اتنا سب کچھ تو وہاں پہ سارے نسخوں کا بچے رہنا بھارت مشکل ہے جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں وہ مختلف دنیا کی لائبریریز کے اندر ان کے نسخے موجود ہیں اور قلمی نسخے ہاتھوں کے لکھے ہوئے چھپے ہوئے نہیں ہاں یہ ہے کہ جن محدثین نے ان سے اپنے پاس درج کیا مجموعوں میں تو ان کی تحریروں میں تذکرہ مل جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا اور فلاں سے علم حاصل کیا اور ان کی کتابوں سے پتہ چلا اور ان کی کتاب وہ سے پتا تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے اور بات کی بہت سے کتابیں ہماری جو ہیں گم گئیں جب بحلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پہ تو بغداد کی لائبری جو ہے وہ کتنی بڑی لائبری تھی وہ تباہ و برباد ہوئی اسی طرح خوارظم شاہ کی جو سلطنت تھی اس نے حملہ کیا وہاں پہ چنگیز خان کی فوجوں نے تو وہاں پہ کتنی جو ہے وہ تباہی پہلی کہ جہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے سروں کے مینار کھڑے کیے اور جب مارنے کو کوئی انسان نہیں بچا تو انہوں نے علاقے کے جانوروں کو بھی مارنا شروع کر دیا وہاں پہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ بچی ہوں گی تو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ جنگ و جدل کے اندر ہمارا ہوا ہے لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا تھا تو آپ دیکھیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک جگہ سے نسخہ اگر جل کے ختم ہو گیا کسی جنگ و جدل میں برباد ہو گیا کسی دوسری جگہ سے اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ قلم بند ہوا ہوا کیونکہ یہ تھا کہ جیسے امام مالک رحمت اللہ نے فارغ ہو گئے وہاں سے اور مختلف شہروں کو چلے گئے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آگے شاگرد جو وہ ان کو پھر اس کی بنتی چلی گئی تو اس طرح سے جو ہیں وہ پھیلتی پھیلتی تو الحمد للہ کافی پھر بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اصل نسخیں بے شک یا تو ضائع ہوئے یا یہ ہے کہ گم گئے اور کئی بار ایسا ہوتا کہ نسخیں گم جاتے ہیں لیکن بعد میں تاریخ میں کسی جگہ کہیں کوئی گھنڈرات کے اندر کسی جگہ سے وہ نکل آتے ہیں تو یہ معاملات ایسا ہی دنیا کے جو اچھلتے رہتے ہیں اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ تشویش والی بات ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی سنت کو زندہ رکھا ہے ان کے اقوال ان کے افعال، ان کی تقریر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی الحمدللہ للہ مجید کے بعد محفوظ ترین چیزیں جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اللہ کا قرب حاصل جو ہے وہ کیسے کیا جائے اور ایک اور اسی طریقے سے سوال تھا اور یہ دونوں اصل میں ایک ہی میں کور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل جو ہے اس کے حوالے سے اس میں ذہن میں رکھے ہیں دین اسلام نے معاملات بڑے سیدھے اور بڑے آسان رکھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو فرائض و واجبات جو کہ لازمن بطور مسلمان ہم نے کرنے ہیں ان کی پابندی اس کے بعد جو دین اسلام نے چیزیں منع کی ہیں ان سے دوری اختیار کرنا اور جن چیزوں کو دین اسلام نے پسند کیا ہے ان کو اختیار کرنا اور اس کے بعد نوافل اچھا جب ہم نوافل کہتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نوافل کے اندر بڑی اہم جو نقطۂ ہے کہ ہم صرف نفل نماز سمجھتے ہیں نوافل نوافل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے خدمت خلق ایک بہت بڑا ذریعہ ہے قرب الہی حاصل کرنے کا لیکن ذہن میں رکھیں کہ نوافل سے پہلے فرائض آتے ہیں تو یہ جو تین چار سوال اکٹھے مختلف شاید لوگوں نے کیے تھے کسی نے کہا اللہ کے قرب کی بات کی کسی نے کہا کہ اللہ کا فضل کسی نے کہا کہ روحانی ترقی میں رکاوٹ کا سبب یہ سارے معاملات کو اگر دیکھیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سب کا جو راستہ ہے اور سب کا جو نسخہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کو اختیار کیا جائے اس کے بعد ہر وہ چیز جس سے دین نے ہمیں منع کیا ہے اس سے دوری اختیار کریں ہر وہ چیز جس کو دین نے پسند کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھیں اور اس کو اختیار کریں اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کریں ہر قسم کے نوافل کی خدمت خلق کریں جتنی زیادہ خدمت خلق کر سکتے ہیں وہ ہم کریں تو اس سے قرب الٰہی حاصل ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل کرم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور جو روحانی ترقی میں رکاوٹیں ہیں وہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو دین نے منع کی ہیں اور ہم اختیار کرتے ہیں صرف یہی ایک رکاوٹ ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہماری روحانی ترقی کے اندر تو اگر اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور ان کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر دیا کہ فرائض و واجبات سب سے پہلی چیز ہے اگر ہم یہ کہیں جیسے ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ جی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے حقوق الباد معاف نہیں ہوں گے دیکھیے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے حقوق اللہ معاف اگر اللہ کرنا چاہے تو کر دے وہ ایک علیحدہ اس کا پھر فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے بڑی اچھی طرح ذہن میں عبد اللہ نے بتایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے جناب علی وہاں پہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کے بعد وہاں پہ علاقے میں جو بھی تھے وہ خادم وادم وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بھائی یہ نماز شماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس خدمت جو ہے وہی اصل چیز ہے تو نماز لازم ہے فرض ہے واجبات اور یہ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا تو اللہ کے حقوق جو ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مخلوق جو ہے اس کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس طرح سے ذمہ داریاں دی ہے میں ایک باپ ہوں ایک باپ کے طور پہ بھی میری ذمہ داری ہے میں ایک بھائی ہوں ایک بھائی کے طور پہ میری ذمہ داری ہے اسی طریقے سے میری اپنی جان پہ جو ہے وہ میرا جو حق ہے اس کا بھی حساب ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اپنی جان پہ جو ہے وہ ظلم کریں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ ایک مثال ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے سیرت النبی کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے صحابہ کرام رضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیا کیا کہ وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں نقاحت آ گئی کمزوری آ گئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے تو نکا جی آپ کو ہم دیکھتے تھے تو ہم نے کہا ہم بھی مسلسل روزے رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہم کو دیکھئے دو طرح کے معاملات ہمیں جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول نے کہا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری اپنی جانوں پہ بھی کچھ جو ہے وہ حقوق رکھے وہ جو ہماری جانوں پہ حقوق ہے ہم نے وہ بھی پورے کرنا ہے لیکن ہم اکثر اوقات ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے مختلف باتیں منسوب کی گئی ہے اور وہ بتا, بیان کی جاتی ہیں اور اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں کہ خلقت جو ہے وہ اندازے بیان کی وجہ سے سبحان اللہ اور ماشاء ہی کہتی رہتی ہے حالانکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو الٹا اس کے اندر اللہ رسول کی نافرمانی شامل ہوتی ہے اس لیے وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ بھائی آپ تھوڑا آرام کیا کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے عبادت وغیرہ کیا کیجئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہم اس کا خیال کریں کہ جو باؤنڈریز جو حدود اللہ اللہ کے رسول نے ہمارے دین اسلام نے ہمیں دی ہیں ان باؤنڈریز کے مطابق ہم چلیں ان باؤنڈریز سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں ان باؤنڈری سے باہر جب ہم جاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں جو جو کچھ ہمارے پاس جس جس چیز کا ہم بے حساب ہے ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت خیال کریں سب سے پہلے فرائض و واجبات اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے کہنا چاہیے بات کیا؟ اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر جو ہے جو پسند کیا گیا جو منع کیا گیا اور پھر نوافل اور نوافل کی کثرت کا پھر وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یہ حدیث قدسی ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ آپ نے حدیث یقیناً سنی ہوگی بہت ہمارے علماء اکثر بیان کرتے ہیں سو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے حساب سے ہیں معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں ہم اکثر اکثر آگے سے جواب یہ سنتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے رسول تھے جی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ کہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں ان کو تو اس کی بھی پھر حاجت نہیں ہے دیکھا جائے تو وہ کس لیے انہوں نے وہ سب کچھ کیا وہ ہمیں ایک ایک عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی وہ تو اللہ کے رسول ہیں جی ہم کہاں کر سکتے ہیں ہم گناہ گار لوگ کہاں کر سکتے ہیں یہ غلط بات ہے اللہ نے قرآن کے اندر بھی بڑا واضح طور پہ ہمیں اشارہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اور اللہ کے رسول کی تبا جو ہے اسی کے اندر سب کچھ ہے تو اس کی اطاعت اور اعتبا جو ہے اس کی جتنی بھی ہمارے پاس حدود ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جتنے بھی عمل کریں گے ان سے جو ہے ہمیں ضرور حاصل ہوگا ایک اور سوال رزق کی کشادگی اچھا یہ تو پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے رزق کی کشادگی توبہ استغفار استغفار کی کثرت اس پہ قرآن میں بھی بڑا واضح طور پہ اشارہ موجود ہے احادیث میں بھی بڑا واضح طور پہ اشارہ موجود ہے اب ہمارا استغفار کا مطلب شاید کچھ مختلف ہے ہم استفار استغفار کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم وہ جیسے رٹو توتا کہتے ہیں نا کہ بس وہ تصویر پکڑ کے سطفر اللہ لگے ہوئے اور ویسے جو ہے وہ ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہیں ہر الٹا کام بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں توہمت بھی لگا رہے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے ادھر دس غلطیاں کر دیے ہیں تو ادھر دس اچھے کام کر دو تو تھوڑا بیلنس ہو جائے ایسے نہیں ہوتا استغفار کا مطلب یہ ہے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو تسلیم کیا جائے اور ان سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سے ان کی توبہ بھی کی جائے اور آگے نہ کرنے کی بالکل خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے اس کو استغفار کہتے ہیں کثرت استغفار کی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رزق ایسی جگہوں سے جو ہے وہ آتا ہے کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور رزق میں ہر قسم کا رزق شامل ہے رزق میں عزت بھی شامل ہے رزق میں یہ زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی شامل ہیں ہر چیز رزق کے اندر شامل ایک اور سوال آج کے لیے جو میں نے آپ کی لسٹ میں سے چن کے رکھا ہوا تھا وہ ہے کہ غیر مسلم کو ذکر دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا اچھا اس میں میں بڑا دلچسپ جو ہے وہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کروں تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں تو ہمارے مشائق جو ہیں وہ ذکر غیر مسلموں کو بھی دے دیتے ہیں زبان سے ذکر کرنا ہے لکھی ہوئی کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے Uh, ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آپ میں سے یہ ایک صاحب ہمارے دوست میری بات سنیں گے تو فر انہوں نے پتا چل جائے گا کہ ان کی بات کر رہا ہوں ان کے کوئی کولیگ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ان کے کوئی بہت سیریس قسم کا ایک مسئلہ چل رہا تھا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق ہر جگہ جا چکے تھے ماتھا ٹیک چکے تھے تو ان سے کہیں انہوں نے ذکر کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بڑا سوچ کے صرف اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ان کو دے دیا کہ یہ آپ نے کہیے کہ اگر مناسب سمجھیں اللہ نے ان صاحب کے دل میں نہ جانے کیا بات کی ڈالی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ان کو کچھ پڑھنے کو کہہ رہا ہے انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے خوشخبری ایک ہفتے بعد ہی سنائی کہ اللہ تبارک و نے وہ جو ان کا مسئلہ تھا اس مسئلے کو حل کر دیا تو میں ذکر دینے میں اس میں کوئی ایسی مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے ہمارے مشائق دے دیا کرتے تھے اسی کی وجہ سے راستہ کھلتا ہے دوسروں کی اصلاح کا اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ صاحب جو وہ اللہ نے چاہا تو وہ اس ہی وجہ سے شاید دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں ہاں ہمیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر وضو سے نہیں ہے غزل سے نہیں ہے تو اگر جیسے قرآن مجید ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے آیت لکھی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ نہ لگائے اور شریعت ہمیں بھی یا مسلمانوں کو بھی بے وضو اگر زبانی کوئی صورت یاد ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے اور اس کو اجازت دیتی ہے تو جناب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وصل صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی و مولانا محمد ولا علیہ وصحب اجمعین یا الرحم الرحمٰ